الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستہین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاد اعمالنا من یاد اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا عادی اللہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ وحدہ لا شریک اللہ و ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا مما بعد فہعظو اللہ من الشہ طانِ بسم اللهہِ الرحمن الرحيم م حصب تو من الجنة جنناہ والماہ ياقے کوم صلل اللله خلو من قبل کوم مسدہم بسا اودرراہ او وزل الرسول حہ یاقولل رسولو واللہ نصر منو ماہمہ نصل اللہ الل ان نصر اللِ قریب۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی القریم العمین ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا عليه علیہ وسلموا تسلیمہ صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و اصحابہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا, یا رسول اللہ صابس محترم میں آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر کے یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ نہ سکی افیف رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے نا پائے خیال ہے بلند و ذوق لطیف اقبال کہتا ہے کہ جب روح پاکیزہ نہ رہے تو پھر پاکیزہ جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں انسان کے روح کی پاکیزگی یہ انسان کے بلند جذبات جو ہے وہ اور اقبال دوسری جگہ کہتا ہے کہ سد مرض پیدا شد بے ہمتی کو دستی ہو بے دلی ہو دو فطرتی کہ جب انسان اور مسلمان جب اس کے اندر بے ہمت ہو جائے میں کچھ نہیں کر سکتا صد مرض پیدا شدا بے ہمت ایک بیماری نہیں پھر اس قوم کے اندر لاکھوں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جب قوم بے ہمت ہو جائے ہم کیا کر سکتے دیکھو فلاں یہ کر رہے ہم جی کیا کریں جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اقبال کا تھا ایسی قوم جو بے ہمت ہو جائے میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی کہ اب صحابہ اگر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے دیتے کہ ہم کیا کر سکتے آٹھ تلواروں سے تو کبھی بھی اللہ کے فرشتے میدان بدر میں نہیں آنا اور امام الانبیاء ہے تحیت و صنا نے جس ناز سے دعا مانگی ہے وہ ناز بھی عجیب تھا کہ یا اللہ میں ان کو لے آیا ہوں اگر تو نے ان کی آج مدد نہ کی تو پھر قیامت تک اب تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا میرے پاس جو تھے میں لے آیا ہوں میدان بدر میں اور یہ ایسی ناز سے دعا ہے کہ آدمی اس کو جتنی بار پڑھے ہر بار نئی لذت آتی ہے کہ رسول اللہ نے دعا کیسے مانگ دی اس لیے اللہ رب العالمین نے اہل بدر کو پھر معاف کر دیا فرمایا اس کے بعد بدری جو مرضی کرتے رہے ان سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اقبال کہتا ہے صد مرض پیدا شد ازب ہمتی دو فطرتی اس قوم کی فطرت گندی ہو جاتی ہے جو قوم پہ ہمت ہو جائے برائیوں سے سمجھوتا کر لے پھر گدے کی طرح گھاس پر کھانا وہ آگے میں اقبال کا ایک اور پڑھنے لگا ہوں اقبال کہتا ہے اس قوم کے اندر اس کی فطرت میں گندگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں چھوڑو جی اب حالات اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ خاموش رہو اس قوم کے اندر بے دلی پھیل جاتی ہے ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے یار کیا حالات ایسی ہی ہیں اپنا کھاؤ اپنا پیو اپنا وقت گزارو فلاں آدمی ایسے کر رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے فلاں آدمی ایسے کر رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے اور شیر بے دار ازفسون میش خفت یہ بڑی عجیب بات اقبال نے کی اور ان انتا خیشرا تعزیب گفت اقبال کہتا ہے اس وقت جب قوم کے اندر بےحمتی بد پھیل جائے نا اس وقت بہت بڑا دلیر شیر جو ہے نا اس وقت وہ بھیڑ بن جاتا ہے شیر بیدار از فسون میش خفت کہتا ہے پھر اس وقت کا جو شیر ہوتا ہے نا وہ بھیڑوں کی تبلیغ میں آ جاتا ہے اب اس شیر کا مطلب کیا ہے وہ ذرا سمجھے اقبال کہنا کیا چاہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ شیر کے دانت بڑے تیز ہوتے ہیں وہ روزانہ جا کر ایک بکری مار کر کھا جاتا تھا اب بکریوں نے کی میٹنگ کہ بھائی اس شیر کو کسی طریقے سے بیڑ بنایا جائے اقبال کہتا ہے پھر ہوا یہ کہ ان کے میں سے ایک بکری بڑی چلاک تھی بیڑ اس نے شیر کو جا کر کہا کہ دیکھے نا آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق کو دکھ دینا کتنا بڑا جرم ہے آپ روزانہ ہمارا خون بہاتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ ہمیں ہر روز مارتے ہیں. تو کلندر لاہوری اقبال کہتا ہے کہ پھر ہوا یہ کہ وہ شیر اس بھیڑ کے دام میں آ گیا فریم میں آ گیا اس نے کہا بھئی واقعی بات تو یہ ہے گل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا بھائی یہ بھیڑوں کو کیوں کھاتا رہا تو میں کیا کہوں گا اس کو ڈرا اتنا دیا جس طرح آج امت مسلمہ کے اندر ڈر ڈر ڈر ڈر ربی علیہ اسلام نے فرمایا نا ایک وقت آئے گا حضرت صوبان سے روایت ہے ایک وقت آئے گا کہ میری امت پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کماتدال تو آتے آ جس طرح بھوکے دسترخوان کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں تو حاضرین بھی اسی کہا یو تو کہا کہ جناب اس دن ہم کم ہوں گے کہ پوری دنیا کافروں کی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس دن تو تم بہت زیادہ ہو گے بہت زیادہ ہوگے صحاب تعجب کیا نا بھائی ہم تو تین سو تیرہ ہو کر ہم نے مار دیا لوگوں کو تو جب حضور کی امت کو ساری دنیا ایک دوسرے کو بلائے گی مارو بھائی ان کو تو کیا اس دن مسلمان کم ہو گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نی تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن کا غسا کم تمہاری اس وقت حیثیت کیا ہوگی کا غسہ اس سیل جس طرح سیلاب آتا ہے نا تو اس کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے پانی کے فرمایا تمہاری حیثیت جھاگ کی ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین دشمنوں کے دلوں سے پر جو تمہارا روب تھا نا سلاؤدین ایوبی والا اور محمود غزنوی والا کہ جب اس کے گھوڑے برے صغیر کی حدود میں داخل ہوتے تو اس کی گھوڑوں کی ٹاپیں جو تینوں ان کی آواز ہندو عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے ابھی تلوار چلنی تو باقی تھی ابھی تو جنگ ہونی تھی لیکن اس کے گھوڑے کی جو ٹاپک بھی آواز ہوتی تھی ہندو عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے محمود غزنوی آ گیا وہ محمود غزنوی کے گھوڑے آگئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حیبت جو ہے وہ ختم کر دی اب جو آپ نے کام کرنا ہے نا اس پر میں وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں تو ایک صحابی نے عرض کی اس کی وجہ کیا ہے فرمایا میری امت کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا واہن اب اس پر وہ منکرین حدیث کا بھی رد ہے جو براہ راست قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ان کا بھی رد ہے جو اسلاف کو چھوڑ کر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ان کا بھی رد ہے جو اپنے پہلے بزرگوں کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اپنانا چاہتے ہیں ان کا بھی رد ہے کہ صاحبہ عرب میں پیدا ہوئے عربی ہیں عرب کے گھر پیدا ہوئے عربی زبان جانتے ہیں لیکن وہ بھی محتاج ہیں واہن معنی سمجھنے میں زبان رسول اب صحابہ واہنا ین وہن کی سرف عظیر ان کو نہیں آتی تھی وان کا مانا وہ سمجھتے تھے کہ یہ مصدر ہے مثال واوی ہے باپ ذرا با یادرے بو ہے تو اس کا معنی مفہوم حقیقی سمجھنے میں وہ زبان رسالت کے محتاج ہے خود صحابہ تو بتائیں جب صحابہ خود محتاج جائیں حضور کے فرمان کو سمجھنے کے لیے زبان رسالت کے تو قیامت تک کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میں قرآن خود سمجھ لوں گا مجھے حدیث کی ضرورت نہیں حدیث سمجھنے میں بھی صحابہ حضور کے موت آ جائیں تو قرآن تو قرآن ہے اس لیے گھر بیٹھے بٹھائے نہ کسی کو قرآن سمجھ آ سکتا ہے حضرت فاروق اعظم نے حضرت زیاد بن حدیر کو فرمایا کہ آپ کو پتا ہے اسلام کو کون سی چیز تباہ کر دے گی نکاح جی نہیں مجھے تو نہیں پتا تو آپ نے فرمایا اسلام کو تین چیزیں برباد کر دیں گی یاد ختم کر جس طرح یہ ستون ہے نا تو اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک اس مسجد کو آباد رکھے اور ویسے بھی یہ اٹھا کر جنت میں رکھ دی جائیں گی قیامت کے دن صحیح حدیثوں میں موجود ہے تو ستون درمیان سے ہٹ جائے تو چیز گر جاتی ہے تو فرمایا اسلام گر جائے گا کون سی چیز اسلام کو گرا دے گی حضرت زیاد بن ہدایت کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا حضرت فاروق اعظم فرمایا کہ پہلی چیز جو اسلام کو تباہ کر دے گی ضلعت العالم جب مولوی پھسل جائے وہ حالات اور وقت کے مطابق بات کرے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگوں کی کیا کہتے ہیں مجھے تو انگلش آتی نہیں ہے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے تو فرمایا جب یہ زمانے کے ساتھ چل پڑیں گے اور آگے بند نہیں باندھیں گے برائیوں کے اور برائیوں کے خلاف اٹھیں گے نہیں اور یہ پھر اپنی داڑیوں اور پگڑیوں کے ہر وقت دیکھتے رہیں گے کہ میری پگڑی کو کوئی نہ کچھ کہے میری پگڑی جو ہے وہ سلامت رہے میری داڑھی پر کوئی نہ بات کرے میری شخصیت پر کوئی نہ انگلی اٹھائے تو جب یہ اپنی عزتیں بنائیں گے تو اسلام کی عزت تو ختم ہو جائے گی یہ تو پہلی بات ہماری عزتیں تو اسلام کی وجہ سے ہیں نا حضرت ابو عبیدہ بن جرا نے جب فاروق اعظم کو کہا فتح بیت المقدس کے موقع پر کہ جناب آپ نے ایک موزہ یہاں رکھ لیا دوسرا موزہ تو نیئر میں داخل ہو گئے ابو عبیدہ بن جرا کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آگے یہ ہود ہیں وہ اپنی کتابیں ان کے بڑے بڑے امراغ کھڑے ہیں وہ کہیں گے کہ عمر کو یہ بھی نہیں پتا کہ موزے کہاں رکھے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا اس سے آدمی کی عزت خراب ہوتی ہے جو کام آپ نے کیا ہے تو آپ نے بہت لمبی سانس لی واہ یہ یعنی لمبا افسوس کیا فرمایا یار ابو عبیدہ اگر یہ آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ بات کرتا نا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ حضور کی امت کے لیے بحث عبرت بن جاتا اب جو اگلی بات ہے وہ فاروق اعظم نے جو بات فرمائی فرمایا نحنو ازلو قومن ازن اللہ بالاسلام فرمایا یار عمر کو کون جانتا تھا ایسے تو چھ اونٹ قابو نہیں ہوتے تھے آج چھتیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے نحنو ازلو قومن یہ اس میں تفضیل ہے دنیا کی قوموں میں سے ہم ضلیل ترین تھے آزن اللہ بالاسلام اسلام ہم ہمیں جو عزت ملی ہے وہ دامن مصطفیٰ سے ملی تو میری اور آپ کی جو عزت ہے نا تو اسلام کی وجہ سے اور اگر ہم نے اسلام کا کام نہ کیا اور کہا کہ مجھے لوگ مان جائیں اسلام کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے میری عزت ہو تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا جب اسلام غالب نہ آئے نا تو حضرت بلال کو لٹا کر کتنا ظلم ہوا لیکن جب اسلام غالب آ جاتا ہے تو اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے تو جب اسلام پر ظلم ہوتا رہا تو حضرت بلال کس کے سامنے فریاد کرتے لیکن جب اسلام غالب آیا تو پھر اقبال کہتا ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو اور فکر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ یہ جو مولانا جس طرح اشارہ کر رہے تھے نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اقبال کہتا ہے جب حضور کی غلامی گلامی کا دامن انسان اپنے ہاتھ میں پکڑے اور کہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اقبال ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ پھر ایک آدمی وہ کام کر جاتا ہے جو پوری فوج بھی وہ کام نہیں کرتی تو جب اسلام کو عزت نہیں ملی تو حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ ہوا لیکن جب عزت مل گئی تو فتح مکہ والے دن نبی علیہ اسلام مکہ جب وہ آپ نے دروازہ کھلوایا نا اس کا شریف کا تو حضور آگے گئے پیچھے بلال گئے پیچھے اسامہ بن زید گئے پیچھے عثمان گئے حضور نے اندر سے کنڈی لگوا دی ایک غلام ایک ابن غلام سارے قریشی باہر کھڑے ہیں تو یہ ہے بات اور پھر جب آزان کی باری آئی تو اس دن حضرت بلال ہی پھر کابے کی چھت پر چڑھے اور سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو وہ بڑے بڑے قریش کے وہ لڑکے نو جوان وہ منہ چھپا کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے کوئی گھر کے اندر داخل ہو گئے نے کہا یہ منظر اگر میرا باپ دیکھتا تو آج مر جاتا یعنی ہمارے بڑے بڑے جو قریش تھے آج غلام جن پر ہم تھوکتے بھی نہیں تھے تو محمد عربی نے آب ان کو کابی کی چھت کے اوپر چڑھا دیا میرا باپ ہوتا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا میرا باپ ہوتا تو وہ آج مر جاتا تو حضور آئے اس لیے کہ کفر کو مارنے کے لیے تو حضور آئے اس لیے آپ کا جو بھی عمل ہو اور آپ کا جو بھی کام ہو تو کفر اس سے لرزہ براندام ہو آپ کا جب قدم چلے نا آپ کے تو پیچھے سے ایک آدمی مڑ کر ضرور دیکھے کہ یہ کون جا رہا ہے یہ اللہ کا رنگ ہے یہ محمد عربی کا رنگ ہے لوگ اٹھ اٹھ کر دیکھتے تھے یہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یہ غلام آ رہے ہیں تو صدیوں کے بعد بھی دم خم وہی ہے حضور کی غلامی میں ہم پیچھے ہٹے نا اقبال کہتا ہے میں نے شب پیشے خدا بغر زار کہ مسلمان آرا چرا خارن دو زارن اقبال کہتا ہے میں ایک دن رب کے سامنے بڑا رہو کہ یا اللہ یہ مسلمان ہی دلیل ہیں دنیا میں لیویہ میں دیکھو تو مسلمان ہے اور مصر میں دیکھو تو مسلمان ہے افغانستان میں دیکھو تو مسلمان ہے کشمیر میں دیکھو تو مسلمان ہے کراچی کی صورتحال دیکھو تو مسلمان ہے سریکستان کی بات الگ الگ کر رہے ہیں کوئی پختونستان کی بات کرتا ہے کوئی فلاں اقبال کہتا ہے میں رب کے سامنے رویا مولا یہ کیا وجہ ہے تو ندائی تو نمیدانی آنی کہ این دل دارند و محبوب نہ دارند اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی ہو اقبال تو کیوں روتا ہے یہ کلمہ حضور کا پڑتے آئیڈیل غیروں کو سمجھتے ہیں جس محبوب کا ہم نے دوسری جگہ اقبال کہتا ہے ایت ہی ا ذوق و کو سوز و درد می شناسی ماں با ما چر اثر ماں مارا ازما بے گانا کرت از جمالے مصطفیٰ اقبال کہتا ہے ذوق سے بھی خالی شوق سے بھی خالی سود سے بھی خالی درد سے بھی خالی مسلمان تجھے پتا ہے زمانہ تیرے ساتھ کیا ہاتھ کر گیا کہنے لگا زمانے نے تو تجھے یہ بھی نہیں معلوم ہونے دیا کہ تُو کن کی اولاد میں ہے تیرے بڑے کون تھے محمود غزنوی تیرے بڑے تھے یا کرکٹ کھیلنے والے بڑے تھے تیرا ہیرو ممتاز حسین کادری ہے یا بلے باز ہے کہتا ہے یہ تجھے زمانے نے نہیں اس لیے کہ تو محمد عربی کے جمال سے بےگانہ ہو گیا اس لیے آپ حضرات نے بڑی دلیری کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے تو پھر جب آپ دلیری سے کام کریں گے نا اب میں آپ کو ایک حدیث پاک اس کے آپ لطف بھی لیں گے اور انشاءاللہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہوگی نا تو حضرت اضافہ بن یمان یہ نبی علیہ السلام کے صاحب سر ہیں سر کا مطلب ہے راجدان یہ حضور کے راجدان ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مدینہ منورہ میں فلاں فلاں بندہ منافق ہے منافقوں کا علم حضور نے ان کو دیا تھا تو آپ اس بات سے پریشان نہ ہوا کریں کہ منافقت تو ہر دور میں چلتی ہے مسجد نبی شریف اگر منافقوں سے پاک نہیں ہے تو ہماری اور آپ کی مسجد پاک ہو سکتی ہے ایسے لوگ آئیں گے اور آپ کو وسوسے و ڈالیں گے صحابہ کو انہوں نہیں کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہیں جب کہا گیا واضح کی للو ایسے ہی مان لا ہو جیسے صحابہ لائے تو کہا نو مینو کا محمن یہ تو پاگل ہے ہم پاگلوں بے وقوفوں کی طرح ہی مان لائے اور اگر زندگی میں آپ کو کسی نے بے وقوف نہیں کہا محبت رسول میں یہ بات میں بڑی تاریخی کرنے لگا ہوں آپ اگر سنجیدہ رہے ساری زندگی کہ مجھے ہر آدمی مجھے کہے سبحان اللہ حضرت کی کیا بات ہے حضرت تو کبھی کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے اور اگر محلے میں آپ کو چلتے پھرتے اس شہر میں کسی نے دیکھ کو آپ کو بے وقف کہا کہ یہ بندہ بڑا بے وقف ہے تو سمجھ جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگ چکی ہے پاکیزہ ہستیاں جن کے دلوں کو رب نے دیکھ کر بھیجا ربی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین نے ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا فلام ججید کلبن کا صحابی اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا تو جب ان کو لوگوں نے بے وقوف کہہ دیا اور مجھے اگر آپ کو دین کی خاطر کوئی آدمی کہتا ہے یہ یلو ہے پنجاب میں یلو کہتے بے وقوف آدمی کو یہ بالکل یلو ہے یہ بالکل ایسی بے وقوف ہے آمک ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے زمانہ کدھر جا رہا ہے یہ کدھر چل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی قیمت پڑ گئی ہے اس دن اگر صحابہ محبت رسول میں جہاں تک پہنچنے کے بغیر وہ کامل نہ ہو سکے تو میں اور آپ کون ہیں جو ساری زندگی سنجیدگی اختیار کرتے رہیں حضور کی محبت میں جو ہے وہ یہ فتویٰ جو ہے یہ فتوا تو بعد کے مسائل ہے فتوا تو صحابہ نے بھی آپ اب... آپ اور ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ کو میلاد مناتے ہیں تو آپ کو صدیق اکبر سے زیادہ محبت ہے اب یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں لوگ حالانکہ یہ محبت رسول کے اندر تو کوئی معیار ہی نہیں ہے کسی کے اوپر نیچے لے جانے کا نے اپنی محبت کا انداز ہے علامہ اقبال آج پر نہیں گیا تو کسی نے فتویٰ لگایا کیوں نہیں گیا امام ربانی مجدد الفسانی آج پر نہیں گیا یہ اپنے اپنی کیفیات ہیں علامہ اقبال اس لیے نہیں کہ اس نے روزے رسول کو دیکھ کر مر جانا تھا وہ چھپائے اپنی اپنی کیفیات نا اب جو ایک بال کو عشق ہے دوسرا آدمی کہ مجھے ایسا نہیں ہے تو اقبال کو بھی نہیں ہے عبداللہ بن زید انساری باغ میں کام کر رہے ہیں پیچھے سے اپنا بیٹا گیا انہوں نے کہا کہ وہ ابا جی آپ نے خبر سنی ہے انہوں نے کہا کیا خبر ہے انہوں نے کہا امام الانبیاء تو ظاہر دنیا سے تشریف لے گئے بیٹے کو مڑ کر بھی نہیں دیکھا وہاں ہاتھ ہاں اٹھا دیے اللہ معذب انبسر حتال حبیبی محمدہ۔ یا اللہ یہ میری آنکھیں واپس لے لے جن آنکھوں نے حضور کا چہرہ دیکھا اب وہ کسی اور چہرے پر نہ پڑے عجیب بات ہے فقوف بسروح اسی وقت وہ نابینا ہو گئے اب میں جو یہاں سوال کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر نے یہ دعا نہیں کی حضرت عمر نے یہ دعا نہیں کی عثمان غنی نے نہیں کی مولا علی نے نہیں کی ابو حرحرا نے نہیں کی بلال نے نہیں کی ابو عبیدہ نے نہیں کی صادم نبی وکاس نے نہیں کی حضرت شرحبیل نے نہیں کی حضرت کا کا بڑے بڑے صحابہ تھے کسی نے یہ دعا نہیں کی تو کسی صحابی نے اٹھ کر عبداللہ بن زید پر فتوا لگایا کہ بھائی تجھے صدیق اکبر سے زیادہ محبت تھی تم نابینا ہو گئے ہو تو اپنی اپنی محبت کی کیفیات ہے ہاں جی اس کو کہو خدا کے بندے اگر تجھے محبت رسول نہیں ہے تو مانگ رب اللہ سے میرے اندر کوئی اگر رب نے چنگاری رکھی ہے تو میں رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہوں تو جھنڈیاں لگا دی تجھے کیا پریشانی ہوئی ہے ذرہ عشق نبی از حق تلب اور سوزے صدیقو علی از حق تلب اس لیے اس پر تو میں اگر یہ تو آپ کو مولانا غلام غوث بغدادی اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ہزارہ ایسے واقعات صحابہ کے اندر موجود ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے پر فتوا نہیں لگایا کہ اوہ تیرے اندر زیادہ عشق رسول ہے وہ جانتے تھے کہ ان کی اپنی کیفیات ہیں صدیق اکبر کی اپنی کیفیات ہے اب صدیق اکبر جب بات کرتے تو ان کے منہ سے ایسے بو آتی جس طرح بھونے ہوئے گوشت کی امام عبد البابش و نے یہ بات گفتگو کرتے تو منہ سے ایسے بو آتی جس طرح بھونے ہوئے گوشت کی آتی ہے صحابہ نے کہا کہ آپ مسواک نہیں کرتے آپ کے منہ سے بو آتی ہے آپ نے فرمایا یار کرتا ہوں پھر بو کیسے آتی ہے تو آپ نے فرمایا یار جب امام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے نا تو تم تو رو پڑے تھے نا اپنے دل کا غبار نکال دیا تھا اور اگر صدیق بھی رو پڑتا تو پھر اس کو خاموش کون تو وہ حضور کی محبت کا جو درد تھا نا اور یہ المدرقل للحاکم کے اندر میں امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے انصالم ابن عبداللہ ابی کان سبب و موت ابھی بکرن موت رسول اللہ ماض عال جسم و یجری حتہ ماتا اور میں اکبر کی موت کا سبب ہی یہ تھا کہ جب جب ظاہری دنیا سے امام الانبیاء تشریف لے گیا تو آپ کا جسم پگھلنا شروع ہو گیا ماضعال جسم و یجری جب وہ پگھل گیا تو صدیق اکبر چلے گئے دنیا سے فرمایا تم نے تو رو کر اس محبت اپنا غبار نکال لیا تو صدیق اندر ہی اندر اس غبار جو ہے درد کو پی گیا تو میرا دل جل گیا ہے اب کسی اور صحابی نے تو نہیں کہا کہ جناب آپ کا دل, میرا تو دل نہیں جلا تیرا کیسے جل گیا اس لیے محبت رسول کے اندر آپ یہ رب العالمین سے یہ مانگا کرے دے حق عشق احمد بندگانے گانے چیدہ خدرا بخاساں شاہ می بخشت میں نوشیدہ خدرا آف شیراجی کہتا ہے اللہ رب العالمین ہر بندے کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا چن چن کر دیتا اٹھوئے میرے محبوب سے پیار کر تو آف شیراجی چونکہ رند آدمی ہے نا تو میں اس کا ترجمہ بڑا محتاط کرنے لگا ہوں جو اگلا شیر ہے وہ ترجمہ بڑا خطرناک ہے آفی شیرازی کہتا ہے بادشاہ وقت جو ہوتا ہے نا جو پانی خود پیتا ہے نا وہ پینے کے بعد جو بچ جاتا ہے نا آفی شرازی کہتا ہے وہ اپنے کارندوں کو یہ نہیں کہتا جو روڈ پر جا رہا ہے اس کو جا کر دو یہ پانی میرا بچا ہوا پی لے ان کو کیا پتا ہے بادشاہ کے پانی کی قدر و قیمت کیا ہے آفی شرازی کہتا ہے وہ جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے نا بادشاہ کا اپنا وہ جو قریبی قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ رب العالمین اپنے خاص محبوبوں کو کہتا ہے اٹھوے میرے حبیب سے پیار کر اٹھوئے میرے محبوب سے پیار اس لیے آپ حضرات جب رسول اللہ سے محبت کی باری گئی تو پھر محبت کرنی کیسے ہے میں اس کا بھی صحابہ سی چونکہ مولانا غلام غوث بغدادی یہ فرما رہے تھے بھائی صحابہ کی بات کرنی ہے تو میں نے کہا جی وہ تو پھر ایسا ہے کہ قیامت تک ہم یہ بیٹھے رہیں تو صحابہ کی باتیں تو ایک ایک ختم ہونے والی نہیں ہیں وہ تو ایک ایک عجیب بات ہے محبت ہونی کیسے چاہیے صحابہ اور تابین کے دو واقعات حضرت حبیب بن زید اب یہ کہہ رہے تھے نا بھائی آپ کو کام کرنا چاہیے اب میدان عہد میں جب پتہ چلا کہ امام الانبیاء پر حملہ ہو گیا تو مدینہ پاک کے خواتین جو صابیہ تھی وہ بھی آ گئی ان میں سے حضرت ام ام امارہ ان کے دو بیٹے اور ایک شوہر بھی میدان عہد میں امام الانبیاء کے ساتھ شریک ہیں جب یہ آئیں تو رسول اللہ کو دیکھا تو یہ حضور کے ارد گرد لڑنا شروع ہو گئی ارد گرد تو نبی علیہ السلط نے ان کو دیکھ کر جب دیکھا نا یہ تلوار لے کر دشمنوں پر ٹوٹ رہی ہیں اور جب وہ حضور کی طرف آتے ہیں تو ان پر حملہ آور ہوتی ہیں اب آپ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ خواتین خاتون سے پوچھیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ کسی نے پڑھا کر ان کو بھیجا تھا یہ تو عشق خود راستے بتاتا ہے تم نے اس راستے پر چلنا ہے ہم مولانا غلام گوس بغدادی ہر آدمی کو کان میں تو ایسا کوئی تھرمامیٹر ہے نہیں پھوک مارے تو وہ پورے کا پورا تیار ہو جائے اور دین کا کام شروع کر دے عشق جو ہے نا یہ فیصلے کرنے میں بڑا آزاد ہوتا ہے ہاں اب حضرت ام حبیبہ کے والد ہیں حضرت ابو سفیان ابیبا کے والد ہیں فتح مکہ سے پہلے مک آئے مدینہ منورہ میں تو رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا تھا اپنی بیٹی کے گھر آئے ام حبیبہ کے گھر آئے تو وہ بیٹھنے لگے تو رسول اللہ نے تو ان کو نہیں فرمایا تھا میرے بسترے پر کسی کو نہیں بیٹھنے دینا عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اقبال کہتا ہے مپرساشق وادنی رنگی عشق بہر رنگے کے خاحی سربرارت اقبال بال کہنا عشق کے بارے مت پوچھ عشق دیا ناز و دے بارے مت پوچھ تم جس طرح چاہو نا عشق اسی صورت میں آپ کو نظر آئے گا یہ نہیں کہ عشق جو چاہے تو بتا تجھے عشق کس رنگ میں نظر آئے کہتا ہے عشق اسی صورت میں تمہیں نظر آئے اب جب وہ امام اللہ کے بستر پر بیٹھنے لگے ابا جی ہیں ابا جی اور مکے کے سردار ہیں جب حضور کے بستر پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے یہ عشق خود اپنے فیصلے کرنے میں بڑا آزاد ہوتا ہے تو سیدہ نے ام المومنینین نے وہ بستر لپیٹ دیا تو باپ کھڑا کہنے لگا بیٹی میں بسترے کے قابل نہیں ہے یہ بستر میرے قابل نہیں تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ آنتا امراؤن مشرق ان فرمایا یہ نہیں کہ یہ بستر تیرے قابل نہیں تو اس کے قابل نہیں اس لیے کہ تو پلید ہے اور امام الانبیاء کا بستر پاک ہے تو اس پر نہیں بیٹھ سکتے مومن عشق اقبال کہتا ہے اقبال کا نتب چونکہ کھل گیا ہے نا پہلے بیٹھتے بیٹھتے ہی تو اب اقبال بال دائیں بائیں ہو تو کوئی بار ہوتا ہے اب وہ بار بار آگے آ جاتا ہے یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو میں اب ان کو اتنا ہزم ہو جائے گا اقبال ہضم کرنا بھی تو بڑی بات ہے اقبال ہزم ہی نہیں ہوتا آدمی اقبال وہ نہیں ہے جس مجید نظامی جس کو لکھتا ہے نوای وقت بیچنے کے لیے وہ <تصفح> وہ اقبال نہیں ہے اقبال تو بہت آگے کا بندہ ہے وہ تو اور بات کرتا ہے کہتا ہے مومن از عشق وہ عشق از مومن عشق رہا نا ممکن ہے ما ممکن از اقبال کہتا ہے جہاں مومن وہاں عشق جہاں عشق وہاں مومن جہاں عشق وہاں ممتاز حسین قادری جہاں ممتاز حسین قادری وہاں عشق عقل صفا کست تر پاکتر تر بے با تر بال کہتا عقل جب ظلم پر اتر آئے نا ظلم پر اتر آئے ممتاز حسین قادری سے پینٹ ایجنسیوں نے تحقیق کی پینٹ ایجنسیوں نے کتنے ظلم پر اترے اس آدمی کو کتنا انہوں نے لٹایا ہوگا کتنا اس پر جناب وہ ظلم کیا ہوگا باندھا ہوگا کیسی کیسی دھمکیاں دی ہوگی ایک بال کہتا عقل صفاک استو سفاک تر جو عقل اگر ظلم پر اتر آئے نا تو پھر عشق اس سے بڑا دلیر ہو اس کے سامنے آتا ہے ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں مسئلہ ظلم آگے کہتا اکل محکم ادا سا سے چون و چند دنیا میں اکل مان بندہ سمجھا جا جاتا ہے جو دیکھ کر حالات کے مطابق چلے کیوں اور کیسے بھائی ممتاز حسین قادری تیرے دو مہینے کا بچہ یہ نہیں دیکھا تو پیچھے مڑ کر پھر تو قتل کر رہا ہے پھر ان لوگوں میں قتل کر رہا ہے جو امریکی غلام ہیں بے دام غلام ہیں ان کے سامنے تجھے پتہ نہیں ہے یہ تو مسجدوں یہ سورہ توبہ انہوں نے نکلوا دی سوریہ انفال انہوں نے ختم کر دی ہم تقریریں کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ مقدمے بناتے ہیں کہ جناب مولوی خادم حسین کی مسجد کا سپیکر جمع والے دن چل رہا تھا یہ ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت مجرم ہے ہاں وہ آئے نا میرا پرچہ کاٹا تو میں نے کہا بھی لے جاؤ میں اس صورت میں ہوں اب تمہارے اوپر ہی وقت ہوگا جیل ابھی خد... جیل میں خدمت کرنی پڑے گی تمہیں تو وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے بھئی اس کو تو متعلق اور مصیبت بڑھے گی تو وہ پولیس والے کو میں نے وہ تھا ایس ایچ او جس کو کہتے ہیں. اس... وہ جب سامنے آیا نا نیچے میں جمعہ پڑھا کے کمرے میں گیا تو بڑے فرق کے ساتھ آیا تو بیٹھ گیا تو میں نے کہا بات سن یہ انگریزوں نے تمہیں پھول لگائے ہیں ان کی حفاظت کے لیے تم نے میرا پرچہ کاٹا ہے اور تم ان کے وفاداری کے لیے ان کا جو نمک کھاتے ہو نا اس کو حلال کرنے کے لیے تنخواہ تم نے میرا پرچا کاٹا اور تم گرفتار کرنے کے لیے مجھے آ تو میں بھی پھر میں نے کہا یہ میرے پر سر پر بھی ایک جو ہے نا پھول لگا ہوا ہے قسم بخدا مسجد میں بیٹھ ہوں یہی لفظ میں نے اس کو کہے میں نے کہا تمہیں انگریزوں نے یہ پھول لگائے ہیں اور میرے سر پر جو پھول ہے یہ امام لمبی آگ ہے اگر تم اس کے ساتھ وفا کرنا جانتے ہو نا تو میں اس کے ساتھ وفا کرنا جانتا ہوں وہ حضور کے غلامی پھر بات ہی ایسی ہے اس کی دوبارہ آنکھ نہیں اٹھی پھر میری طرف نہیں اٹھی اس نے اس نے وہ جمعہ بھی اب وہیں پڑھتا ہے ہر جمعہ آتا ہے گاڑی باہر کھڑی کر کے جمعہ بیچارہ پڑھ کے جاتا ہے اب گئے وہ پرچے پڑیا لکھیا سب بلا رہی ایک نام سجڑا گا رہی اب میں نے اس کو میں نے اس کی آنکھوں میں آخر ڈال پا با کر بات کی میں نے کہا یہ پرچہ کاٹنے میں بڑا دلیر ہے تو ہم پرچہ برداشت کرنے میں دلیر نہیں ہونے چاہیے اس لیے آپ اگر تو, تو اس کے بعد یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے اس نے اوپر والے افسروں کو جا کر کہہ دیا کہ اس مولوی کو میں گرفتار نہیں کروں گا جو مرضی کر لو وہ, وہ تو جمعہ بھی یہی پڑھتا ہے بلکہ پوچھتا ہے میں نہ ہوں تو وہ باہر سے ہی نکل جاتا ہے میں ہوں تو جمعہ پڑھنے کے لیے بے دور سے ایسے, ایسے ایسے کر کے چلا جاتا ہے یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے ہاں ورنہ میرے جیسے آدمی کو میں نے کہنا تھا لمحے ریڈی تو لیکن اس کو پتہ تھا کہ یہ کسی کا پٹے والا ہے نا بھائی پٹے والے کتے کو تو بلدیا والے بھی نہیں مارتے یہ رکھا رکھا ہوا ہے تو جو لگیڑ ہو اس کو زہر کی گولیاں دے دی جاتی ہیں تو پٹا تو تھا نا ہمارے گلے میں اس لیے آپ رات کو کبھی بھی کپرے حضور کی غلامی ہو تو حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھ کر یہ تھوڑے دوڑ پڑے ہوئے شیر آیا وہ شیر آیا آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا یا بال حارث ان مولا رسول اللہ فرمایا میں شیرا اے پنجابی جمع کرتا آسی آ وئے شیر آ میں تر جمع کر دوں مزہ تر ما شیرا میں حضور نہ غلام ذرا خیال کر کے حملہ کریں شیر پاؤں میں پڑ گیا تو میں نے تو یہ آپ کے سامنے آزمایا ہے نا چودہ صدیوں کے بعد یہ پولیس والے کسی کے ہوتے ہیں لیکن جب حضور کے غلام نے حضور کی غلامی کی بات کی تو وہ شیر پھر قدموں میں آ گیا ایسا چو ورنہ آپ جانتے ہیں یہ کتنے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن نہ نا, نا حضور کی غلامی چیز ہی اتنی بڑی ہے ہاں پہاڑ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ٹہر سکتا لیکن ہو غلام نمبر دو غلام نہ ہو سمجھ بات زلف د پیچ کمند اندر جدو وہ جائے پھر پڑکڑا رکی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویخ کے تڑکنا گی پہلی سوچ کے رکھی ہیں گل بڑی ڈاڈی ادور کی گلامی گل بڑی ڈاڑی دا گل پایا دس نو جانی جا گی جنہیں پہلی تیار ممتاز حسین قادری کادری ان دسو جانے ہیں دسو تو انہوں نے کتنے لے جانا کو ڈیالیا جیل ہی ہے وہ لطف لے رہا لوگ قیدی دوروں کہتے ہیں او وہ بیرک جیڑی نا وہ فلانی جگہ دروازہ ممتاز بیٹھا <متحد> <ممتحد> لگی جاگ تاں کنی کن دی آس ہوئی آپ کے کراچی کے اندر بھی دہی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے نا تو دہی کو جاگ لگاتے ہیں لگ جاگ کنی کہ وہ برتن جس میں دہی جماتے ہیں لگی جاگ تو کنی دی آس ہوئی کچے ددھ نلما رڑکڑ کی کچا ددھ بھی کدی تھی ویک کیا لسی پچ نہ مکھن لیا تو جس آدمی کی ایسی باتیں کرے بڑی بڑی باتیں حضور کی اور جب حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے تو پھر انسان مسلے کا شکار ہو جائے یہ آپ نے زندگی میں نہیں ہو آگا حضور کی بات تو میں حاضر ہوں اب میں دو باتیں کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مومن کو ہونا کیسے چاہیے یہ حضرت مارا جو تھی نا یہ حضور کا دفاع کر رہی تھی اب یہ جس کام مولا کے لیے آپ نے کام کرنا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے میں نے آپ کو نہیں بھی دیکھا نا تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ... کہیں بھی آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں آپ دین کا کام کر رہے ہیں وہاں جمع ہو رہا ہے ضرور اور میں یہ آپ کو اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جنہوں نے دین کے لئے کام کیا یہ نہیں کہ دنیا میں ان کو کچھ نہیں ملے گا صحابہ کے پاؤں میں رب نے کیسا رو کس کے خزانے ڈال دیے صحابہ روتے تھے کہ یا اللہ ہم نے دنیا کے لیے تو نہیں کیا ہے صحابہ پریشان ہو جاتے تھے کہ شاید رب نے ہمیں دنیا میں ہی صلا دے دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین کا کام کرے پھر وہ معروم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا وہ ہمارا ایم این اے جو ہے وہ ہمارے حضرت پیر مکی کی مسجد کا بلال یاسین یہ نواز شریف کا رشتے دار ہے جہارا پہلوان وہ بولو پہلوان کے خاندان والے ہیں وہ جن کے بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں ان کے آپ خاند... یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے میں اس کی طرح ایسے کروں تو وہ جی, جی جی جی جی میں اس کو کہ بلال جو ہے جی جی جناب جی جی اب میرے جیسے آدمی اس حالت میں ایم این اے کو ڈانٹ سکتا ہے یہ حضور کی غلامی کی بات ہے من تکم برسول رسول اللہ نصرت ان تل کاسطی عجام ہاتھ اجیمی جب حضور کی غلامی ہو نا تو اس وقت شیر بھی آئے تو وہ نیچے گر جاتا ہے اب میں اس کے کلوں پر وہ بڑے بڑے جناب وہ کیا نام ہے اس کا شہباز کے بیٹے کا کیا نام ہے حمزہ شہباز وہ بھی کھڑا ہے سامنے جناب یہ سارے کھڑے ہیں تو میں نے کہا میں نے کہا بلال تقریر کر رہا ہوں اب یہ تقریر کلوں کے اندر ایسی تقریریں ہوتی ہیں میں کہو بلال بہت ہی جناب کھڑے ہے میں نے کہا ہے وہ بھی نہیں ہونا یہ تمہارا باپ سننی ہے ساری زندگی سنی رہنا ہے تم ایسی عقیدت ہاں جی ہاں جی وہی کھڑ کر ایسے کر رہا تھا وہ بڑے بڑے بدماش بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے ایم پی اے بھی کھڑے تھے جناب آئی جی پنجاب بھی کھڑا تھا وہ سارے کھڑے تھے میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں میں نے کہا بھاپھی نہیں ہونا کہ ہاں جی بالکل بھاپھی نہیں ہونا میں کیوں مسئلے حت کی بات کروں جب مجھے پتہ ہے یہ میری بات سنتا ہے اور حضور کی غلامی میں میں بات کر رہا ہوں یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ بلال نے میرے مدرسے کی کے لیے چندہ دینا ہے دس روپے تو جب یہ بات کروں گا تو مجھے پریشانی ہے جب میں حضور کی غلامی کی بات کر رہا ہوں تو مجھے کیا ڈر ہے کہ مجھے کوئی الٹا دے یا مجھے کوئی یہاں سے نکال دے تو ہم نے تو دربار مصطفیٰ میں اپنے سودے کر رکھا ہے بھائی اسی میں جو بات کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کرے گا زندگی میں آپ سے بات اگر کرے گا تو ہزار بار سوچے گا کہ یہ پٹے والا آدمی ہے اس سے بات نہیں کی جا سکتی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دعائیں دعا کام ہی ایسا کرو جب حضرت عمارا نے حضور کا دفاع کیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ملتفت یمین ولا شمالا ان اللہ و رائے تو آ تو حضور نے فرمایا یار یہ کتنی عظیم خاتون ہے میرے غلاموں میں نے دائیں دیکھا تو یہ میرا دفاع کر رہی تھی میں نے بائیں دیکھا یہ میرا دفاع کر رہی تھی جب رسول اللہ نے دیکھا تو حضور نے فرمایا بارک اللہ افیک مال البیت فرما سارے گھر والوں اللہ تمہیں برکت دے اب ناز کی بات آئی اگر ہمارا عرض کی حضور یہ دعائیں تو پہلے بھی ملتی رہتی ہیں آج ایک اور دعا چاہیے آج ایک اور دعا چاہیے حضور نے فرمایا مانگو کہا جی اب جنت میں جس جگہ آپ نے رہنا ہے نا وہ جگہ چاہیے آج عجیب بات واہ الا حضرت تو منہ کھول گیا واہ کیا جود ہو کر میں شاید بتا. واہ تو مانا بس بس بس ساڑھی بس ہو گئی ہوں ایسا کی کہنا ہے حضور دے بارے واہ کیا جودو کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں جی حضور فرما دیں دے، ام نہیں فرما دیں دے، ام امارہ نہیں تو الا لکھن تو رہ سن لوگ کہنا کہ حضور نہیں نہیں کیتی ام امارہ نو تو ہزور اجا کوئی نہیں دتی واہ کیا جودو کرم ہے نہیں نہیں سنتا ہی نہیں پہلے نہیں دا مانا ہے دوسرے دا مانا ہاں نہیں سنتا ہی نہیں ہاں مانگنے والا چور حاقب سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف اور دنیا کے اندر اگر کسی کا جرم کیا ہو نا تو ساری زندگی آدمی لوگ ملک چھوڑ کا دوڑ جاتے لسٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں ایئرپورٹ پر فلاں آدمی نہیں جا سکتا کیوں جی حکومت پاکستان کا یہ مجرم ہے کہتے وہ جرمنی دوڑ گیا لیکن اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تو بھائی قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں چور اس دن تو مجرموں کو چھپنا چاہیے لیکن سارے مج... تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اب اس پر تو میں بات نہیں کرنا چاہتا نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تو مانا کیا ہے کہ آپ کام ایسا کریں جی تو مجھے مولانا غلام غوث بغدادی علیحدہ ہو کر کہے ساتھ صاحب یہ فلاں آدمی دیکھا آپ نے مجمع میں جو بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا ہاں کیا لگا اس نے وہ کام کیا مجھے بھی نہیں پتہ چلنے دیا کیا کیا کام کر دیا اس پتا تو, تو چلنا نہیں نہ رہتا درد منادے سخن محمد دین گوائی ہالوں کہ جس پلے پھل بدا ہوا سو مالو جو خوشبو جو ہوتی ہے نا ہزار بار اس کو چھپا کر رکھے وہ آنے سے نہیں رہتی رب العالمین اس بندے کا اظہار کر دیتا ہے تو آپ کام ایسے کریں کہ ہمارے وہاں سے تو دعا ملتی ملتی ہے نا حضور کے دین کا جو کام کرے تو حضور وہ ہم نے کوئی بے خبر آکر کا کلمہ پڑھا پڑا ہوا ہے شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا حضرت حبیب بن زید کو نبی علیہ السلام نے بھیجا اب دو باتیں آخری جو تھیں حضور نے بھیجا ان کو مسلم قذاب کے پاس فرمایا اس کو سمجھاؤ کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بات کسی نبی نے کوئی نہیں آنا تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں بھی نبی ہوں اب مسلم قذاب نے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد اس نے سوال کیا کیا وہ کہنے لگا آتا انی رسول اللہ سابی رسول سے سوال ہے وہ اس کو تو میں سننی مانتا ہی نہیں ہوں جو غیر کی باتیں سن لے کہا منہ بند کرا تو تندے نا پوت رے کھوتے تہنوں کوئی نہیں جس محبوب کا کلمہ پڑے گی بارے گل کرنا تو میری ذات کے بارے گل کر میرے پیو نال کٹ میری ماں نو گال کٹ تو اس محبوب دے بارے گل کرنا چاہنا میرے نا منہ بند کر یہ سننی ایسا ہونا چاہیے یہ سن کر مولانا غلام گوس بگ دے سن کر کہے حضرت جی آج ایک آدمی نے میرے ساتھ بات کی ہے کورک رہے کھر اتنے مریا کیوں رہے بھائی تور تین خورک پہ تو ساڑھے کو آ گیا تم اتنے کوئی جواب دے کیا تو نہیں کلمہ پڑیا اب یہ ہے جواب حضرت حبیب بن زید کو حضور نے یہ نہیں فرما کے بھیجا تھا بھائی اگر ایسی صورتحال آ جائے تو عشق جو ہے نا یہ اپنے فیصلے کرنے میں بڑا آزاد ہوتا ہے اس نے کہا تشدد رسول اللہ مسلم کہ گرفتار کرنے کے بعد باندھ دیا زنجیروں سے تو حضرت ابیب بن زید کو کہنے لگا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو حضرت ابیب بن زید فرمان لگے کیا کہتا ہے تو معاسما او کلام کا تیری گفتگو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیا بکواس کر رہا ہے پھر وہ کہنے لگا تشدد ون محمد رسول اللہ کہن لگا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ فرما ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول اس نے دوبارہ یہ سوال کیا اتاشاد انی رسول اللہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ فرمانا کی آندہ ہے کی آندہ ہے ایسا ہونا چاہیے سننی حضور کی شان کی باری آئے تو دیکھا نا آپ کے چہرے کھل اٹھے یہ جناب ہر طرف سے خوشبو آنے شروع ہو گئی چہرے چمک اٹھے سننی کو ایسا ہی ہونا چاہیے یہ آج کا سبق نہیں ہے یہ صحابہ نے ہمیں سبق دیا فرمایا ہم تو یار آزاد بیٹھے ہیں ہمارے ہاتھ کوئی بندے ہوئے ہیں حبیب بن زید کو تو پتا تھا اب اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مسئلہ تو یہ تھی نا آپ کہہ دیتے بھائی کلبو مطمئن بلی خود قرآن میں موجود ہے جب دل مطمئن ہو تو کلم کفر کی بھی اجازت ہے لیکن فرمایا نہیں قیامت تک حضور کے غلاموں کو لوگ کہیں گے کہ جان بچانے کی خاطر صحابہ نے بھی یہ بات کی کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا عقلم و کم آزا سا سے چونو چاند عشقیاں آز لبا سے چونو چاند یہ نہیں ہو سکتا تین بار یہ پوچھنے کے بعد حضرت ابیب بن زید کا اس نے ہاتھ کاٹا یہاں سے فرما اب بتا پر اب بات تو وہی ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں آپ کو شہید کر دیا گیا ایک ایک جسم کازب کاٹ کر اور امام الانبیاء نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے غلام کو اس مقام پر شہید کر دیا گیا ہے تو ہم, ہم تو آزاد لوگ ہیں ہمیں کوئی مارنے والا بھی کوئی نہیں حضور کی محبت کھل کر ہم بیان نہ کرتے جو غلط بات کرے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی پتری تو کیا کہتا ہے مجھے تو کیا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کہتا ہے جب حضور کی شان کی باری آئے تو کہا ہاں سبحان اللہ کیا بات ہے جی حضور جب گفتگو فرماتے تو سامنے والی دیواریں روشن ہو جاتی البدایا ون نے آیا کے اندر حافظ ابن نے نے حضرت ابو مسلم خولانی تابی ہیں یہ تو صحابی کا واقعہ امام علمبیا علیہ و وسنا کی ظاہری آیات کے بعد اردو دنیا سے تشریف لے گئے تو یمن کے اندر اسود انسی نے اعلان کر دیا میں نبی ہوں تو یہ انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد اسود انسی کہنے لگا یہی سوال جو حضرت ابیب بن ریب سے ہوا یہی سوال اس نے کیا حضرت ابو مسلم خولانی سے اتاشد رسول اللہ اوکے تو گواہی دے میں اللہ دے رسول ہوں فرمایا کی یاداں سمجھ نہیں آئی کی یاداں انہوں نے کہا شا تو محمد رسول اللہ تو گواہ دینا فرمایا ہاں میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول ہاں تین بار یہ بات کرنے کے بعد ابو مسلم خولانی سے اس نے کہا آگ جلاو اس کے لیے آگ جلائی گئی تو حضرت ابو مسلم اب بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ بڑے پتے کی ہے جب حضور کی عزت و ناموس کی بات کی جائے نا تو پھر مالک درمیان میں خود آ جاتے ہیں بھائی تو ہماری بات ہے ہاں تو ابو مسلم خولانی کہنے لگے بھائی مجھے کیوں ڈالنا چاہتے ہو اس میں اس نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ توں نے جو ہمارے نبی کا انکار کیا تیرا نبی سچا ہے یا میں سچا ہوں آپ نے فرمایا آپ مسئلہ ہی کوئی نہیں خدا کی قسم تم مجھے باندھنا نہیں ہے گرفتار کر کے اس میں نہیں لے جانا اب تو حضور کی خاتمیت کا مسئلہ ہے کہ حضور خاتم میں دعویٰ کر رہا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو آج مجھے جلاد چھوڑ دو اب حضور کا مسئلہ ہے رب جانے یا حبیب جانے میں خود آگ میں جاؤں گا جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا کہ اگر وہ قلم نہ چلتا وہ کانے دے مقابلے کانا نہیں کانا لوگاں بعد پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا حضور کسیدہ غوثیہ حافظ بیٹھے لیکن قصیدہ غوثیہ تا ہی پڑتے محبوب سے بھاری نہ کوئی رابطہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب چھوٹے وہاں ہمارے علاقے میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک قصیدہ غوثیہ کا عامل وہ اس کا لوگ بڑا احترام کرتے تھے کس طرح جی پڑھ کر سنائیں دو چار شعر کھڑے ہو سیدھا اس میں اس نظرتو الہ بلاد اللہ جمعن کا علی حکم کا خوردم العلم تو سرت قدبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هوادرهم صيام وفي ظلم الليالي كالآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي عليه السلام بدر الكمال نبي الحاشمي المكي الحجازي وجدي به نلت الموالي مريدي لا تخضاش فإني مريدي لا تخضاش فإني مريدي لا تخضاش فإني, فإني أزوم قاتل عند الكتال أنا الجيني وحي الدين اسبي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على صاحب ولا ایسا وہ پڑھتا تھا نا مسجد میں ایک بابا آتا تھا نماز پڑھنے تو پیر صاحب چھوٹے تھے پیر میرے لئے شاہ صاحب تو جو جب بھی وہ بابا مسجد میں آتا تو لوگ کھڑے ہو جاتے اس کے احترام میں کہ یہ قصیدہ گوسیا پڑتا ہے تو پیر صاحب جو پڑھنے نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہ بیٹھے رہے وہ کھڑے نہ ہوئے تو وہ بابا بڑا جلال میں آ گیا وہ کہنے لگا وہ مڈیا تو نہیں کھڑا ہوا میں پڑھا قصیدہ دا گوسیا پیر میرے صاحب فرمایا تسیدہ گھوسیا پڑ تو قصیدہ غوثیہ پڑھتے, میں قصیدے والے نو بلانا فرما ساڑی بلی سانوی میں ہو میرے بابے تک سیدھا پڑھ کے تو میرے تھے پھگڑے یہ ہے بات تو پھر میرے شاہ صاحب کو کہا کہ بھائی اگر وہ قلم آپ کا نہ چلتا تو پھر تو آپ جلال میں آ گئے فرمایا ہم نے اپنا اعلان تھوڑا کیا مجھے حضور نے حکم دیا تھا میں نے اعلان کر دیا تو فرمایا اگر آج مرد زندہ کرانے کی باری آتی تھا, تو میرے علی شاہ آج حضور کے لیے مردہ زندہ کرنا تھا میں نے اپنے لیے تھوڑا تھا حضور کی خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ تھا تو آج تو میں مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دیا تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا کہ حضور کی خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ ہے مجھے آگ میں پکڑ کر نہیں ڈالنا کیا مت مطلب کوئی شک نہ کرے کہ شاید ان کو یقین نہیں تھا آپ نے فرمایا یہ آگئے فر خود داخل ہو اس میں خود داخل ہو, خود داخل ہو کر کھڑے رہے باہر نکل آئے فرمائے اور کیا کروانا ہے تم نے اسود انسی نے آپ کو جلا وطن کر دیا وہاں سے روانہ ہوئے حدور کی بار گاہ میں گئے یوتوں راستے ہزاروں سینکڑوں موجود ہیں سیدھا راستہ وہی ہے جس کی منزل آپ ہے آآ آآ آآ آآ آآ یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ جو راستہ ادور تک جاتا ہے سیدھا راستہ وہی ہے آپ لوگ لاکھوں دنیا گئے ادھر آپ اس نے کہا بھی راستہ کہاں تک جاتا ہے کہیے یہ منٹ جا کر رخ تو نہیں جاتا <تصفيق> نہ حقیقت بات انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو مدینے جا انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے راستہ سیدھا تو وہی ہے جس منزل آپ ہے بات پوچھنے کی دائمہ میں ضرورت ہی نہیں ہے اب مسلم خولانی اسی جگہ گئے مدینہ پاک با خدا, خدا گئے یہی ہے در ساری دنیا اپنا جلا وطن کر دے تو پھر حضور بھی بارگاہ ہی رہ جی کیا خیال ہے حضور نے فرمایا وانا مبشروں میں عیسو قیامت کے دن جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی نا اب بچ نہیں آج کسی آج سارے نو لمیا پا دیتا جائے گا تو حضور فرما پھر فر میں اس دن خوشخبری دعا گا وہاں مسجد نبی شریف کے اندر باہر اپنا اونٹ بٹھایا اندر نماز پڑھنا شروع ہو گئے حضرت فاروق اعظم ہے دیکھا کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے جب سلام پھیرا تو فرمایا جڑیا کتوں آیا ایسا جڑیاں کتوں آیا انہیں کہا یمن چو آپ نے فرمایا یار بندہ ہے جن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم میں سہانی پیدا کیا جنہوں آگ نے نہیں جلایا انہوں جاندہ جب وہ مسلم خولانی فرمان لگے وہ تو میں ہی ہوں چھپیا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> بندہ رہ تو نہیں لے سکتا <جنہا> حضرت تمہار اٹھے اور ان کی پیشانی کو بہوسا دیا حضور کی عزت کے جو کام کر کے جائے اس کے تو عمر بھی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں تو حضرت حافظ ابن کثیر نے وہ دعا لکھی ہے حضرت عمر کی پوری یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے سے پہلے مجھے ابراہیم ثانی کی زیارت کرا دی حضور کی عزت و ناموس کے کام کرنے والے پر تو حضرت عمر دعا مانگتے ہیں حضرت عمر کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے لیکن یہ دعا مانگی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے سے پہلے اس آدمی کی زیارت کرا دی جو ناموس رسالت کا مقدمہ لڑ کے آیا پھر صدیق اکبر کے پاس لے کر گئے اور ان کو سنایا سدی کے اکبر نے بوسہ دیا اور فرمایا سارے صحابہ اٹھ کر اس کی پیشانی کو چومے یہ حضور کی عزت کے لیے کام کر گیا آئے اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے حضور کی محبت ہوتا فرمایا آخر داوانا آل الحمد